یہاں سے پھر دیکھیے وہ بات شروع ہو گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا آمن اے بلو جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو اللہ کی راہ میں یہاں پر خرچ سے مراد وہ صدقات ہیں جو واجب ہیں ضروری اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ خرچ کرنا یہاں پر واجب اور ضروری نہ ہوتا تو اس آیت میں آگے چل کے اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ قیامت میں تمہیں بگرنا نقصان ہو جائے گا اور تمہیں گناہ ہوگا تو یہ نفلی صدقات کے متعلق تو نہیں ہو سکتا نفل صدقہ آدمی کی اپنی مرضی ہے خرچ کرے کرے نہ کرے نہ کرے واجب صدقے کے متعلق اللہ تعالی نے جو کہا ہے وعید دی ہے کہ دیکھو اگر نہیں خرچ کرو گے تو آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے تو وہ وعید جو دی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ واجب ہے خرچ کرنا مما رزقناکم خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے قبل کہ اینیاتیا یومن ایسا دن آ جائے لا بیل فی جس میں کوئی بھی تجارت کام نہیں آئے گی عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ نیکیاں ایک دوسرے کی تبدیل کر لیں گے اور نیکیاں بکیں گی کہ کوئی آدمی اپنی نیکی دوسرے کو دے دے دوسرا اس کو دے دے اور اس امت میں بھی بعض جوہلا نے ایسے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ کیا میں آدمی ایسے پھر رہوں گے اور نیکی نہیں ملے گی اور کوئی اس سے جا کے نیکی اپنی ایک دے دے گا اور وہ پانی اسے پلائے گا اللہ جانے کیا کیا قصے ہیں کوئی کوئی تجارت نہیں ہے لابی اللہ نے فرمایا کوئی تجارت وہاں نہیں ہوگی وہ لاخلت ان اور نہ ہی گہری دوستی کام آئی خلا خلیل کہتے ہیں نا دوست کو خلت کا مطلب شدید دوستی گہری دوستی بہت ہی محبت قیامت میں تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی جتنا بھی بڑا اچھے سے اچھا دوست ہوگا وہ چھٹ جائے گا اس دن اور اس دن اس کے لیے تباہی ہو جائے گی وہ اس پہ بھروسے میں رہے گا کہ یہ بچا لے گا کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا بلا شفاتن اور دیکھو اسی طرح شفاعت بھی کام نہیں آئے گی یہ رد ہے عیسائیت کا اور یہودیت کا یہودی جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاں سے وہ چھڑا لیے جائیں گے اور عیسائی جن کا عقیدہ تھا کہ ہستے عیسی علیہ السلاۃسلام کفارے میں چڑھ گئے ہیں اور بس اس کے بعد سارے بخشے گئے ہیں اللہ بار بار اس عقیدے کو کاٹتا ہے اور رد کرتا ہے کہتا ہے یہ چیزیں میرے ہاں کام نہیں آئیں گی بل کافر اور کافر لوگ یہ ظالم ہے ایک تابعی تھے انہوں نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نہیں کہا کہ ظالم لوگ کافر ہیں نے یہ کہا کہ کافر لوگ ظالم ہیں بل کافر ظالم اللہ نے کہا یہ کہ کافر ظلم کرتے جب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں جب یہ کافر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ وہ جبرن چھڑا لے گا تب ظلم کرتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تجارت ہوگی رشوت ہوگی اور پیسے ایسے دے کے خام چل جائے گا تب یہ ظلم کرتے ہیں یہ آیت در حقیقت وہ جو پہلے پڑی تھی نا چار قسم کی شفات کا جہاں بیان کیا تھا کہ شفاعت کی اتنی قسمیں اور اس, اس طرح یہ اصل میں آیت وہی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا کوئی چیز کام نہیں آئے گی